من بسم اللہ رحم الرحیم قل اللہ تعالیٰ البقرہ یا بنی اسرائیل نعمتی اللہ تو انی فلطمین و تکو نفس اللہ ولا نفسن شیا وقبل ولا وز منہا ادل ولاحم یون سرون صدق اللّہ عظیم ربی شراہ علی صدری و یسر علی عمری وحلق لسانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ عسر و تمخیر آمین یا رب العالمین ست البقرہ سے ایک مقام میں نے افسانہ طلاوت کیا ہے اور یہی مقام اللہ تعالیٰ نے ست البقرہ میں تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ دوبارہ ذکر کیا ہے خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے کہ یا بنی اسرائیل ا۔ اسرائیل کے بیٹو ایبن اسرائیل اسکرو ہاں جی پہچان لیں گے اس کز پہلے امر اسکرو یاد کرو اسکرو نیمتی میری نعمت کو یاد کرو التی جو ان میں نے نام کی الحم تم پر انی فلت کم المین اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی اور ڈرو یومن اس دن سے لاتی نفسن, نفسن شیا جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے ذرا بھی کام نہ آئے گی ولا یق بلو منہا اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی مفہوم پہ کی جائے گا اس سے نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی ولا یو خزا ادل اور نہ ہی اس سے برابر میں کچھ لیا جائے گا ولام یوں سرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی ٹھیک <تصفيق> ہے تو سارا ترجمہ آپ کے سامنے پیسے وائس میں کیا گیا ٹھیک اور گی بتا ہے مستقبل کی بات ہے تو ان اللہ تعالی ہم اس سیشن میں فیل مجھول دوبارہ پڑھیں گے لیکن اب جو فیل مجھول ہوگا وہ ماضی کا نہیں بلکہ مزارے کا ہوگا تو ہمارا فیل مجھول مزارے فیل مجھول کو انگریزی میں پیسے وائز کہا جاتا ہے ایکٹیوائز کو عربی میں فیل معروف کہتے ہیں فیل معروف جب بھی آتا ہے اس کا فائل ضرور ذکر ہوتا ہے ایکٹیوائز کا فائل ہمیشہ ذکر ہوتا ہے چاہے پرو ناؤن کی صورت میں ہو چاہے ناؤن کی صورت میں ہو فیل مجہور جب آتا ہے تو اس کا فائل ذکر نہیں ہوتا تو ذکر کون ہوتا ہے مفول ذکر ہوتا ہے جس کو نئے فائل کہا جاتا ہے اور نئے فائل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے فائل کا اراب دے دیا جاتا ہے فائل کی ہر موجودگی میں اسے فائل کا اراب دے کر نا فائل بنا دیا جاتا ہے فیل مجھول کا ہمیشہ نئے فائل ہوگا چاہے ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو ٹھیک ہے جس ایکٹیو ایکٹیوائز میں فائل مرفو ہوتا ہے چاہے ضمیر چاہے ظاہر اسی طرح پیسے وائس میں نایب فائل مرفو ہوتا ہے چاہے ضمیر ہو چاہے ظاہر ہو پہچاننا نائب فائل اور فائل کو اپنے فیل سے ہوتا ہے زید ہیلپ زید سبجیکٹ فائل زید واز ہیلپ پیسے وائس اب یہ زید آپ انگریزی میں سبجیکٹ ہی کہیں گے لیکن یہ نائے فائل ہے سمجھ آ نا تو اب ہم ان اللہ فیل مزارے میں فیل معروف سے مجھول بنانا سیکھیں گے ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ فیل مجھول صرف متعدی افعال کا ہی بنتا ہے کیونکہ مفول نے فائل کی جگہ لینی ہوتی ہے اگر مفول ہی نہیں ہوگا تو ہم فائل کی جگہ کسے دیں گے سمپل سی بات ہے اس لیے مفول والے فیل کا ہونا ضروری ہے اوکے جی میں آپ کے سامنے کچھ فیل لکھ رہا ہوں مظاہرے کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ متعدی ہے یا لازم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ متعدد وہ فیل ہوتا ہے جس کا مفول آتا ہے اور لازم وہ فیل ہوتا ہے جس کا مفول نہیں آتا ٹھیک ہے جی میں آپ کے سامنے مظاہرے کے کچھ لفظ لکھ رہا ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ فیل لازم ہے یا فیل متعدی سرو لازم متعدی یونسرو سب کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی آصف ینسرو فیل مزارے لازم متعدی ہے متعدی ہے اگر متعدی ہے تو اس کا پیسے وائس بنے گا بنے گا اس کو ٹک کر لیتے ہیں جی اس کا بنے گا بالکل یشربو فی المزارے فیل مزارے لازم متعدی ہے ہے اس کا مجھول بن جائے گا بالکل بن جائے گا یج لے سو مزارے لازم ہے متردی لازم. لازم اس کا پیسے پیس بنے گا لازم. نہیں بنے گا نہیں آپ بنا دیں الگ بات ہے بنے گا نہیں اوکے جی لے جی اب جن کا بن سکتا ہے ان کا میں آپ کو مزارے مجھول بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں ذہن میں صرف یہ رکھتے ہوئے کہ ینسرو کے کیا مانا ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہم نے مجھول بنانا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا بھلا اس کی مدد کی جاتی ہے یا جائے گی کے جی یہ مفہوم دینے والا ہم نے لفظ بنانا ہے سمجھ آ نا بات جی سمپل سا فارمولا بہت آسان حرکات کے بغیر جو حروف ہیں انہیں لکھ لیں یا نون سواد اور راہ لکھ لیا جی اوکے اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ماضی میں ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں حرکات کے بغیر لکھ لی میں نے مزارے میں آخری اور کون سی حرکت ہوتی ہے پیش ہوتی ہے نا چاہے ایکٹیو جو ہے پیسے وہ پیش ہی ہوتی ہے علامت مزارے پہ ایکٹیوائز میں زبر ہوتی ہے نا زبر ہوتی ہے نا پیسے وائز میں پیش ہوگی پیسے وائز میں پیش ہوگی پہلا روٹ لیٹر ساکن یہاں بھی ساکن اوکے جی مظاہرے میں درمیان والا روٹ لیٹر پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے ایکٹو وائس میں پیسے وائس میں درمیان والا حرف ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے تو ماضی میں پیش اور عن کلمہ کی زیر یہ دونوں بتائیں گے کہ پیسے وائس ہے اور مزارے میں علامت مزارے کی پیش اور درمیان والے حرف کی زبر حرکت بتائے گی کہ پیسے وائس ٹھیک ہے میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں اسے ماضی مجہول کس سے پہچاننا ہے پیش اور زیر کے ذریعے ٹھیک ہے یہ دونوں مست ہیں خالی پیش دیکھتے نہیں فیصلہ کر دینا ساتھ درمیان میں ہر کی ہر کا زیر بھی چیک کرنی ہے یہ لازمی ہے یہ ابھی آپ کو اتنا مزہ نہیں دے رہی ہوگی بات یا آگے جون جون ہم جائیں گے پھر آپ کو یہ مزہ دے گی ان اور مزارے مجھول میں علامت مزارے پیش اور درمیان والا ہرف زبر کے ساتھ ٹھیک ہے نا کلیئر ہوگی بات کلیئر جی یونسرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی اب جب یونسرو بنا لی ہے تو یونسرو سے اگلا سیکھا کیا بنے گا یونسرانی سرانی یونسرونا ایک اردان سے میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے یونسرو یونسرانی یونسرونا وہی طریقہ اس کے بعد اس طرف آ جائیں تنسرو تنسرو تنسرانی یون سرنا سرنا ٹھیک ہے جی یون سرنا اس کے بعد تنسرو اب اس طرف لکھ دیتا ہوں تنس تن تنسرانی تن سرنا اور نن سرو سن لے ایک دفعہ یون سرو یون سرانی سرنا تنسرو تنسرانی تن سرونا تن سرنا سر جی یشربو کا آپ نے بتایا کہ مجھول بنے گا تو کیا بنے گا فروخو ایکسیلنٹ یشربو سے گردان کر دیں شاباشربھانی یوش ہاں جی پہلے لفظ کو فوکس کرنا ہے یوشرب نہ یوش یشربونا نہ جی يشربو, تشربانی, تشربونا, تشربینا, شربنا اشرب نشرب ٹھیک ہے دیکھیں بات وہی ہے لکھنی مسئلہ نہیں ہے بولنی تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن لکھنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جب آپ لکھ دیں گے تو پھر انشاءاللہ شاء ایک وقت آئے گا بولنے بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی جی حسن بنائیں گے ینسرو سے بنا لی یشرب سے بنا لی یجلس سے بنتا نہیں ہے تو اب کوئی ایسا فیل میں لکھتا ہوں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا پیسے وائس بنے گا یا نہیں بنے گا ٹھیک ہے بلو. پہلے یقبل پہچان کر کے بتائیں گے یہ پیسے ہے یا ایکٹی ہے؟ ماضی ہے مزارے پہلا سوال مزارے مزارے, مزارے وائس ہے یا پیسے وائس ہے وائس کیسے پتا چلا کہاں علامت مزار زبر والی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو پیش والی ہوتی تو مجھول ہوتا ایکٹیو وائس ہے اب تیسرا سوال اس کا پیسے وائس بنے گا کیونکہ آپ نے کہہ دیا ایکٹیو وائس ہے مانا کیا ہے اس کے معنی ہے قبول کرنا قبول کرنا اس کا پیسے وائس بنے گا پیسے وائز بنے گا نہیں بنے گا کیسے پتا چلاتے ہیں اس فیل کو ماضی کے پہلے سیگے میں رکھ کر ترجمہ کر دیتے ہیں بنے گا کیوں بنے گا اس نے قبول کیا نے آ گیا تو بنے گا اوکے جی شاباش تو پھر بنا دیں کیسے بناؤں لیں جی پیش شابش پیش سکون یق بلو ایکسیلنٹ تو یقبلو کے مانا تھے وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا یوک بلو کے کیا مانا ہوں گے دیکھے نا یقبلو کے مانا وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا یوک وہ قبول کیا جاتا ہے یا وہ قبول کیا جائے گا اس طرح کر لیں کو اس کو بھی ٹھیک ہے میں جو ایکٹو ایسے اس کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں نا تاکہ آپ کو کنفیوژ نہ ہو <tose> وہ قبول کرتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے نا ماضی میں چونکہ نہیں لگ رہا تھا نا تو اس لیے گزارے میں نہیں نہیں لگے گا لیے میں نے ماضی میں ٹرانسلیٹ کرا کے آپ کو متعدد اور لازم کی پہچان کروائی ہے مزارے میں کہیں نہیں ڈھونڈ رہے ہو وہ نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے نا یوک گردان شابش یوک بلنا شابش بلناک بلو اکبالو، اکبالو، ماشاء اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ، جی تیار ہیں جی ساکب ساکب لفظ ہے یا خزو سوال نمبر ایک ماضی مضارے مزارے ماضی مضارے ماضی مظاہرے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا نمبر دو مضارے معروف یا مجھول معروف ٹھیک ہے معروف ہے تو اس کا مجھول بن سکتا ہے بن سکتا ہے اس کا مطلب بس یہاں آپ کے ہاتھ کھڑے ہیں اس کے لیے ڈکشنری حمزہ خاص آل روٹ لیٹرس آپ کو پتا یا تو علامت گزارے ٹھیک ہے اخذ کرنا لینا لینا نکالنا ٹھیک ہے تو ماضی میں ٹرانسلیٹ کیا پہلا جملہ اس نے لیا نئے آ گیا تو بنے گا بنے گا تو بنا دے کاپی کیے جی یہی جی پیش پیش سکون زبر کیا بنا یو خزو پھر یہ یاخو اور یو لکھنے کا طریقہ اور ہے یہ میں نے سمپل آپ کے سامنے نا حمزہ کو ایز اٹ از لکھا ہے یاخذو نارملی عربی زبان میں اس طرح لکھا جائے گا یا ٹھیک ہے اور بلکہ اس کے الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بھی ڈال دیں گے اور یو خزو اس طرح لکھا جائے گا وہ میں نے اوریجنل لکھ کے دکھایا آپ کو پھر اس کو قرآن کے رسم الخط میں لکھ کے دکھایا ٹھیک اوکے تو یو خزو ترجمہ کیا ہوگا یا خزو وہ لیتا ہے یا وہ لے گا جاتا اس کو یا وہ لیا جاتا ہے یا وہ لیا جائے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ترجمہ کریں تاکہ ایزی ہو جائے آپ کے لیے وہ لیتا ہے وہ لیا جاتا ہے وہ لے گا وہ لیا جائے گا اوکے جی جی گردان کہتے ہیں یو خزوانی یو خزنا, خزنا تو خزو, خزو, تو خزو, خزو اسے پہلے لفظ فوکس کریں تو لکھنا مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے پھر میں کہوں گا لکھنا مسئلہ نہیں ہے بولنا مسئلہ ہے لیکن میں خاص طور پہ اپریشیٹ کروں گا اپنے ان آن لائن اسٹوڈنٹس کو جن کی زبان اردو نہیں ہے ذہن میں رکھے ہیں آپ کو لکھنا آسان ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے لکھنا آسان ہے بولنا مشکل ہے ان کے لیے بولنا آسان ہے لکھنا مشکل ہے یعنی آن لائن موسٹلی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو انڈینس ہیں اور انڈینز مسلمس کو اردو بولنی تو آتی ہے لکھنی نہیں آتی ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس حوالے سے اللہ نے جو کچھ دیا اس کا شکر کیا کرے آپ کو اردو جو دی ہے نا ٹھیک ہے اس میں بڑا فائدہ آپ کا آپ کو, آپ کو ایک ایج ملا ہوئے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتے جن کی زبان انگریزی ہے جنہیں اردو سمجھ بھی نہیں آتی بولنی بھی نہیں آتی لکھنی بھی نہیں آتی اور وہ محنت کر کے پھر چیزیں سیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک میں واقع شیئر کرتا چلو میں ایک مرتبہ قرآن اکیڈمی میں یہاں کلاس پڑھانے آیا تو جیسے میں کلاس لینے کے لیے سٹیج پر آیا اور ماشاءاللہ کافی بھری کلاس تھی تو میری جیسے سامنے بیٹھے ہوئے دو اسٹوڈینٹس پہ نظر پڑی دو اسٹوڈینٹس پہ میں میری جان جیسے بالکل جیسے کسی نے میری کھینچ لیٹو پتہ کون تھے وہ دو اسٹوڈنٹس وہ تھے جن کی آنکھیں نہیں تھیں نابینا تھے اور وہ گرامر سیکھنے کے لیے اگلی دو کرسیوں میں بیٹھے تھے اب میں نے کورس سٹارٹ کر دیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ان کو میں کیسے کراؤں گا کیونکہ میکسمم کام آپ کو بتایا ہمارا بورڈ پہ پھر میں نے ان سے خاص اور پوچھا میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے کہا سر بس آپ بول دیا کریں جو لکھے نا ایک دفعہ بول دیا کریں اور یقین مانے انہوں نے پوری کلاس ٹینڈ کی دونوں نے ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن تھے اور آنکھوں والوں سے زیادہ پروگرس دی انہوں نے جو میں نے دیتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے قرآن کی بیس پہ ٹھیک ہے اور ایکزیکٹ جواب دیتے تھے تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات انسان سوچتا ہے شاید ہمارے پاس کچھ نہیں ہے عام طور پہ نا ہم جب دیکھ رہے تھے نا ہم کہتے ہیں یار کیا دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہمیں لیکن جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں نا پھر آپ کو پوچھنا تھا اللہ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا کیا کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں آپ کو دی ہیں مطلب میرے لیے بڑا چیلنج تھا اور بڑی ٹف کلاس تھی میرے لیے کیونکہ کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا ایسا سب ماشاءاللہ دیکھنے والے میں جو بھی لکھ رہا ہوں لیکن ان کے لیے مجھے اسپیشل بولنا پڑتا تھا ہر جملہ بولنا پڑتا تھا کہ یہ میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں اور کلیئر بولنا پڑتا تھا تاکہ انہیں سمجھ بھی آئے ذرا سی یہ ہا اور کاف کی پرونسن بھی صحیح کرنی پڑتی تھی کہ قوف بول رہا ہوں میں قاف نہیں بول رہا ہا, حلق والا بول رہا ہوں دوسرا والا ہاں نہیں بول رہا لیکن ماشاء انہوں نے بڑا اچھا کیا اور بعد میں بھی اکثر ان کا فون آتا رہتا ہے ایک اسٹوڈینٹ کا تو اور وہ دعائیں دیتے ہیں کہ سر بہت کچھ سیکھا ہم نے ماشاء آپ سے تو اسی طرح وہ اسٹوڈینٹس ہمارے جن کی زبان اردو نہیں ہے یہ بات میرے ذہن میں آپ کہتے ہیں نا لکھ گے, جی, لکھ گے. جاتا وہ بھی لوگ دیکھیں جو بےچارے لکھ نہیں سکتے زبان کا ایشو ہے ان کی زبان اردو بول سکتے ہیں جسے وہ ہندی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بولنے میں تو فرق نہیں ہے نا لیکن لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن وہ کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں اس میں جی اب یہی کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے استعمال کرتا ہوں ذہن میں یہی رکھتے ہوئے جملہ فیلیا فیل ماضی یا مزارے معروف ایکٹیوائز اس کا فائل ضرور ہوگا فائل دو صورتوں میں ضمیر یا ظاہر اور اس کا مفول آ سکتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہانی میں نے روک دی ہے یہاں پہ آگ بھی چل رہی ہے آپ کو بتائیے ٹھیک ہے نا متعلق بھی آ سکتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن فیل مجھول جب ہوگا چاہے ماضی ہو چاہے مظاہرے ہو ماضی ہم پڑھ چکے ہیں ہم اس وقت مظاہرے پہ کھڑے ہیں فیل مزار مجھول اس کا نائ فائل ضرور ہوگا نائ فائل یا ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا ضمیر ہوگا تو ایک سو چودہ میں پھر سکتے ہیں ظاہر ہوگا تو ایک اور چار لگا سکتے ہیں اور نائ فائل مرفو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے گردان کی ہے مجھول کی یونسرو اس کا نائے فائل ہوا یونسرانی ہما یونسرونا ہم تنسرو ہیا تنسرانی ہما یون سرنا تنسرو انتا تنسرانی انتما تنسرونا انتم انتما انتنا انسرو انا ننسرو نہ اب میں آپ کے سامنے وہ جملے لکھتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں سوت البرا کی اور دونوں مقامات کی کوشش کرتا ہوں جو میں انشاءاللہ تعالی جی پہچان کریں جی یوگ مجھول مجھول آ گیا تو نائفال ڈھونڈنا فوراً نائفیل کون ہے وا. ہوا صحیح آگے کچھ نظر نہیں آ تو ہوا ترجمہ کر دیں وہ قبول کیا جاتا ہے یا وہ قبول کیا جائے گا اور ترجمہ صرف مستقبل میں کریں تو وہ قبول کیا جائے گا لا یوکملو ماشاء وہ قبول या نہیں या کیا या جائے گا لا یق منہ لا یوک منہ جی ابھی وہ نہیں پتا چل رہا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس مونس سے اس مونت سے یعنی کوئی مونس ہے اور مونس پیچھے ذکر ہے نفس یعنی کسی نفس, کسی نفس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ابھی وہ کلیئر نہیں ہو رہا کیا ہے وہ شفاطن مرفوع آ گیا اس کا نائفائل بن گیا کوئی سفارش اس نفس سے قبول نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے نا کوئی سفارش اس نفس سے قبول نہیں کی جائے گی اچھا ایک قرآن مجید کا اسلوب ذرا سمجھ لیں بڑا مزیدار اسلوب ہے جملہ منفی ہو بہت عام پوائنٹ ہے یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا آپ کو بتا رہا ہوں صرف آج تک کسی کلاس میں نہیں بتایا جتنا پڑھایا کسی کلاس کو نہیں بتایا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں صرف جملہ منفی ہو منفی جملہ ہے نا جملہ منفی ہو منفی جملہ اس کے بعد واؤ اور لا آ جائے واؤ اور لا آ جائے یعنی ولا ولا منفی جملے کے بعد کیا آ جائے ولا تو اس کا ترجمہ آپ نے پتا کیسے کرنا ہے اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اور نہ ہی اور ہی کے ساتھ ٹھیک ہے منفی جملے کے بعد ولا آ جائے نا تو ترجمہ آپ نے کرتے کیا کرنا ہے اور نا ہی صحیح اب آپ جب کریں گے نا پھر آپ کو مزہ آئے گا لا یقبل منہا شفاتن اس نفس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی ولا یو اور نہ ہی وہ لیا جائے گا منہا اس نفس سے وہ کیا بدلے میں برابر یعنی برابر کی کوئی چیز ولا یو خزو منہا اور نہ ہی اس سے برابر میں کچھ لیا جائے گا کہ یہ دے دو اور جان چھڑوا لو سمجھ رہے ہو نا یعنی آپ کیا کرتے ہیں پیسے دے کے جان چھڑوا لیتے ہیں نا کئی جگہ پہ صحیح تو پیسے تو ہونے نہیں آدھا جان نہیں چھوٹے گی کیونکہ برابر میں دینے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں ولا یو خزو منہا پھر دیکھیں ولا اور نہ ہی ہوں سرنا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی نہیں کیے جائیں گے جاتے والی تو بات ہی نہیں ہے نا قیامت کا ذکر ہے آیت کو ریفرنس کے ساتھ ہی پڑھنے نا وتخ یومن ڈرو اس دن سے وہ دن آ گیا. آنا ہے وہ تو تو ترجمہ اس سے ہوگا نا کہ لا تجزی نفسن ان نفسن شیا کوئی جان کسی دوسری جان کے ذرا بھی کام نہ آئے گی ولا یقبل شفاتن ٹھیک ہے اور نہ ہی اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی ولا <عدلٌ> اور نہ ہی اسے برابر میں کچھ لیا جائے گا ولاحما اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی آ رہی ہے سمجھنا اب اسی سے ملتا جلتا مقام ہے یا بنی سیم ٹیکسٹ لیکن آگے فرق ہے منہا ادل اب یہاں پر عدل کو پہلے لے آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے بھی لا کے ساتھ ہے نا نفی نہ لیا جائے گا تو یہاں پر پھر ہم اور نہ ہی اس سے برابر میں کچھ قبول کیا جائے گا اگلا ذرا ٹرانسلیٹ کیجئے گا دھیان سے پہچان کے ولا اور نہ ہی تنف ہا یہ جی جو تنفا اوہا ہے اس کے والے سے میرے کچھ سوال آتے ہیں ان کے جوابات پہلے دے دیجئے پہلا سوال تنفا او کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے مجھے بتائیے یہ منصوب ہے یا مجرور میں نے کیوں پوچھا ہے منصوب اور مجرور کا کیونکہ ان دونوں کی شکلیں ملتی ہیں لیکن ٹ آپ پہچان سکتے ہیں منسوب ہے کہ مجرور ہے منصوب ہے or or مجرور, <سؤال> مجرور, مجرور <سؤال> کیوں نہیں امیر مجرور بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے <سؤال> نا لیکن مجرور کے <سؤال> آنے کی دو جگہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں <سؤال> صرف کون کون سی ہے دو جگہیں وہ یا اس سے پہلے اسم اسمو یا اس سے پہلے ہر وجر کب آتی ہے اسم اور حرف جر کے ساتھ اور منصوب کا بات ہی ہے انہ کے بعد اور فیل کے بعد تو یہ منصوب ہے اوکے پہچان لیا آپ نے منصوب ہے تو کس حیثیت سے آئی ہے انہ کے بعد آئے تو انا کا اسم بن کے آتی ہے فیل کے بعد آئے تو کیا بن کے آتی ہے مفول فیل کے بعد آئے تو کیا بن کے آتی ہے مفول تو دیکھیں آدھا کام تو آپ کا یہیں پر ہو گیا یعنی یہ مفول ہے اور فیل جو ہے تن فاؤ مزارے ہے کے ماضی مزارے مزارے, مزارے, مزارے, مزارے ہے تو بتائیں ایکٹیو آئس ہے پیسے وائس ہے ایکٹیو ہے کیسے پتا جلا زبر کے ساتھ ٹھیک ہے نا زبر کے ساتھ ایکٹیو آئس ہے اچھا ایکٹیو آئس ہے تو روٹ لیٹرز بتا دیں نون فا ماشاء اللہ تا بت رہی ہے کہ یہ یا تو چوتھا یا ساتویں چوتھا یا ساتواں چوتھے ساتویں کا کنفرم کیسے کرتے ہیں آگے اگر کوئی مرفوع نظر آ جائے تو پکا چوتھا پکا چوتھا ٹھیک ہے نا اور اگر نہ نظر آئے تو چوتھا بھی ہو سکتا ہے ساتواں بھی ہو سکتا ہے پھر تجمہ کر کے دیکھا جائے گا ولا تنف شفا آتن مرفو گیا تو چوتھا یہ ٹھیک ہے تو فیل فائل فائل ہو گیا نا یہ ولا تن شفا ترجمہ کریں اور نہ کوئی سفارش اسے نفع دے گی آ رہی سمجھ ولا یقبل منہا ادل اس نفس سے نہ ہی بدلے میں لیا جائے گا ولا تنفا شفا اور نہ ہی کوئی سفارش اسے نفع دے گی ولا ہوں سرونا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی ٹھیک ہے نا اب دیکھیں دونوں ملتے جلتے مقام آتے ہیں لیکن ذرا سے فرق کے ساتھ وہاں پر شفاتن کیا تھی نائب فائل کس طرح پتا چلا یوک سے یہاں پر شفاتن فائل ہے کیسے پتا چلا ایکٹیو وائس سے آگے سمجھ یعنی تصور کریں مزر کہ پہلے کچھ بھی نہیں بتا سکتے تھے یہ نائ فائل ہے کیونکہ فیل مجہ ہے یہ فائل ہے کیونکہ فیل معروف ہے جی؟ سمجھ آ گئی لے جی اب صرف میں چند جملے آپ کے سامنے لکھوں گا آپ نے انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے بس اور اس کے بعد مجھول والا سلسلہ بھی ہمارا ختم ہو گیا الحمد ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے آپ کو طریقہ کار بھی بتا دوں جملہ دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے فیل کو ہائی لائٹ کرنا ہے فیل کیا پورا فیل پورا فیل پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے نوٹ کر لیں فیل یعنی یہ پہلا اسٹیپ ہے جس میں آپ کچھ ورکنگ کریں گے پھر ڈائریکٹ جائیے فیل ہے. اب بتائیے یا مزارے پڑھا جاتا ہے مزارے نا ویری گڈ پڑھا جاتا ہے بتائیے ایکٹو ایسے یا پیسو ہے یہ سارا کام کر لیا اوکے okay. اب پیسے وائسے تو دیکھیں نا فائل کا ذکر ہوا ہوا ہے پیسے وائسے میں جھولا تو نا فائل کا ذکر ہوا ہوا ہے وہ کون ہے قرآن قرآن کیا ہے نئے فائل ٹھیک ہے چلیں اس کو میں تھوڑا سا ہر کی بجائے کر دوں ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں قرآن پڑھائے جاتے یہ ہمارے گھر میں کیا ہے ہمارا گھر اضافی ہمارے گھر میں جاری اور جاری کیا بنتا ہے متعلق اوکے جی اب آئے پہلے کیا آئے گا عربی میں فیل پھر اس کا نائفائل پھر متعلق جب سب نمبرنگ آپ نے کر لی ہے ترتیب دے لی ہے تو اس کو نمبرنگ بھی کر لیں ایک دو تین جی پڑھا جاتا ہے اب پڑھنے کے لیے آپ کو روٹ لیٹر چاہیے کیا ہیں کیا ہے کاف را حمزہ ہیں ان کا آپ کو باپ پتا ہونا چاہیے نہیں پتا تو ڈکشنری سے دیکھ لیں گے فا ماضی مظاہرے بنا لیں گے کرا آک را یہ ایکٹیوائز بنایا ہے اس کا پیسے وائز بھی ساتھ ہی بنا لیں کوری آؤ ٹھیک ہے اب نائ فائل ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا ہی لگانا ہے نا اب قرآن مذکر ہے کہ مانس ہے یکرو لگائیں گے کہ تکراؤ یکرو لگائیں گے نا لگا لیں یوکرو اب نائ فائل لائیں گے نئے فائل کا رابط کیا ہوتا ہے مرفو فی بی ہمارے گھر میں جکرا القرآن فی بیتینا ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے لیجیے ایک جملہ اور اپنا دیں گرمیوں میں پانی پیا جاتا ہے گرمیوں میں پانی پیا جاتا ہے یوشربول ماؤ یہ گرمی سردی پتا کیسے یاد رکھا کریں سورت القریش سے گرمیاں سردیاں سورت القش سے یاد رکھا کریں لیفی قریشن سیف یعنی اشتا اور اف یہ دو لفظ ہیں گرمی سردیوں کے لیے سیفیش ماؤ صحیفی یوشرب الماؤ کسیرن <laughs> بہت زیادہ ٹھیک <laughs> ہے یوشرب <laughs> الما کسیرن فیفی ٹھیک ہے صحیح ہے مدارس میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے مدارس میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے یو فضو فی فلم دارسی یو فی قرآنو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ لے جی کل حسن ہم پڑھیں گے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یونس سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی صبح کلو ابھی ہمدیکا اشد الہ اللہ الا علام استفرو کا